بسم اللہ الرحمن الرحیم نمنسّلِّنسّلم و و علیہ رسم عبد اللہ رضی اللہ عنہم نے حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے نقل کیا ہے کہ دلوں کو بھی زنگ لگ جاتا ہے جیسے کہ لوہے کو پانی لگنے سے زنگ لگتا ہے پوچھا گیا کہ حضور ان کی صفائی کی کیا صورت ہے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ موت کو اکثر یاد کرنا اور قرآن پاک کی تلاوت کرنا فائدے مضر شیخ نور اللہ مرقدہ لکھتے ہیں یعنی گناہوں کی کثرت اور اللہ جلاشانحو کی یاد سے غفلت کی وجہ سے دلوں پر بھی زنگ لگ جاتا ہے جیسا کہ لوہے کو پانی لگ جانے سے زنگ لگ جاتا ہے اور کلام پاک کی تلاوت اور موت کی یاد ان کے لیے سیکل کا کام دیتا ہے دل کی مثال ایک آئینے کی سی ہے جس قدر وہ دھندلا ہوگا معرفت کا انعکاس اس میں کم ہوگا اور جس قدر صاف اور شفاف ہوگا اسی قدر اس میں معرفت کا انعکاس واضح ہوگا اس لیے آدمی جس قدر معاشی شہوانی یا شیطانیہ میں مبتلا ہوگا اسی قدر معرفت سے دور ہوگا اور اسی آئینے کے صاف کرنے کے لیے مشایخ سلوک ریاضات و مجاہدات اذکار و اشغال تلقین فرماتے ہیں احادیث میں وارد ہوا ہے کہ جب بندہ گناہ کرتا ہے تو ایک سیاہ نقطہ اس کے قلب میں پڑ جاتا ہے اگر وہ سچی توبہ کر لیتا ہے تو وہ نقطہ زائل ہو جاتا ہے اور اگر دوسرا گناہ کر لیتا ہے تو دوسرا نقطہ پیدا ہو جاتا ہے اسی طرح اگر گناہوں میں بڑھتا رہتا ہے تو شدہ شدہ ان نقطوں کی کثرت سے دل بالکل سیاہ ہو جاتا ہے پھر اس قلب میں خیر کی رغبت ہی نہیں رہتی بلکہ شرح ہی کی طرف مائل ہوتا ہے اللہ احفظنا نامن آمین اسی کی طرف قرآن پاک کی اس آیت میں اشارہ ہے کلّ بل قان اعلیٰ قلوب کا نوں یک سبن تطفیف، بے شک ان کے قلوب پر زنگ جما دیا ان کی بد اعمالیوں نے ایک حدیث میں آتا ہے کہ حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ دو وائض چھوڑتا ہوں ایک بولنے والا دوسرا خاموش بولنے والا قرآن شریف ہے اور خاموش موت کی یاد حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد سر آنکھوں پر مگر وائز تو اس کے لیے ہے جو نصیحت قبول کرے نصیحت کی ضرورت سمجھے جہاں سرے سے دین ہی بیکار ہو ترقی کی راہ میں مانع ہو وہاں نصیحت کی ضرورت کسے اور نصیحت کرے گی کیا حضرت حسن بصری رحمۃ اللہ علیہ کہتے ہیں کہ پہلے لوگ قرآن شریف کو اللہ کا فرمان سمجھتے تھے رات بھر اس میں غور و تدبر کرتے تھے اور دن کو اس پر عمل کرتے تھے اور تم لوگ اس کے حروف اور زبر و زیر تو بہت درست کرتے ہو مگر اس کو فرمان شاہی نہیں سمجھتے اس میں غور و تدبر نہیں کرتے سبحان کے مبہم أشهد أن لا إله إلا أنت أستغفرك وأتوه إليك